بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله سبحانه وتعالى موسل صورت البقرہ آیت نمبر 53 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ یہاں اللہ رب العالمین نے سیدنا موسا علیہ السلاۃ وسلام کو دی گئی جو کتاب ہے اس کو بھی ہدایت اور فرق کرنے والی قرار دیا ممکن ہے کتاب یعنی تورات ہی کو اللہ رب العالمین نے فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہو کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے مختلف نبیوں کے ادوار میں ان کتابوں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کے سامنے اچھائی اور برائی کو شر اور خیر کو حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہیں الگ الگ کر دیتی ہیں اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی کتاب الفرقان یعنی فرق کرنے والی چیز فرق کرنے والی کتاب حق و باطل میں تمیز کرنے والی حق و باطل کا راہ دکھانے والی اور ہدایت والی کتاب قرار دیا ہے سور انعام آیت نمبر ایک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا موسل کتابی وحد اللہ بلی قو رین پھر ہم نے موسا کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں اور سورہ مؤمن آیت نمبر 53 اور 54 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بنی اسْرَائِلَ الْكِتَابِ اور بلا شبہ یقینا ہم نے موسا کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی تو ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی کتابیں نازل کیں وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھیں اور لوگوں کو ہدایت سکھانے والی تھیں قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب جو اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اس کے بعد نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی اور کتاب آسمانوں سے نازل ہوگی اللہ رب العالمین ہمیں تمام گزشتہ کتابوں پر اور صحائف پر ایمان لانے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ